dinaba ehmadiyad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 اور یقینا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن اور ہم نے تو سے قبل بھی پہلے گروہوں میں رسول بھیجے تھے وَمَا يَأْتِيهِم مِر رسول نوبی اور کوئی رسول ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخ کیا کرتے تھے اسی طرح ہم مجرموں کے دلوں میں اس بے باکی کو داخل کرتے ہیں لینت سل وہ اس رسول پر ایمان نہیں رہتے حالانکہ اس سے پہلے لوگوں کا معال گزر چکا ہے یارو خودی سے باز بے آؤ یا نہیں ہو اپنی پاک صف بناؤ یا نہیں یا رو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 اک کی طرف رجو بھی لاؤ گے یا نہیں کب تک رہو گے سو تاسو میں ڈوبتے آخر قدم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 کیوں کر کرو گرد جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ اور آج کے پروگرام میں خاکثار آپ کا میزبان سلیمان احمد آپ کے ساتھ ہوگا سامعین پروگرام ریڈیا مدیا آپ کی خدمت میں ہر ہفتے اور اتوار کی شب پیش کیا جاتا ہے ہر ہفتے کو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں 9 تا دس بجے اردو زبان میں ایف ایم پر پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد بنگلہ اور عربی زبان میں بھی آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کیا جاتا ہے اسی طرح یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اتوار کی شب 8-10 دس بجے ایف ایم پر اور اسی طرح دس 12 بجے اے ایم تھرٹی پر آپ اس پروگرام کو سماعت فرماتے ہیں سامعین اس پروگرام کا مقصد جماعت احمدیہ کا موقف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق ایک مسیح مسیح مود اور امام مہدی پر ایمان رکھتی ہے یعنی کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ وہی مسیح معود اور مہدی مود ہیں جنہوں نے جن کا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی اور جو کہ وضاحت سے پیش گوئی ہمیں احادیث سے ملتی ہے سامعین اس پروگرام کا مقصد جماعت احمدیہ کا نظریہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اس پروگرام میں ہم آپ کو چند ابتدائی کلمات کے بعد اس پروگرام میں سوالات کے لیے بھی دعوت دیتے ہیں اور آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیو کا فون نمبر بھی بتاتے ہیں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مکرم غلام مصباح بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں پروفیسر جامعہ احمدیہ کینیڈا ہیں اور جماعت احمدیہ کے مبلگ ہیں سامعین اس پروگرام میں مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے پروگرام پیش کیا جاتا ہے جس میں اسلام ان دا ویسٹ یا ہسٹری آف اسلام ہے آج کا جو پروگرام ہے وہ تحریرات حضرت بانی سلسلہ علی احمدی ہے یعنی کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی یعنی علیہ السلام پر ہے ہم اس پروگرام کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کوئی ایک کتاب کا تعارف جو کہ حضرت بانی سلسلہ علی احمد کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اس کتاب کے حوالے سے یا دیگر ان کی تحریرات کے حوالے سے اگر آپ سوال اس پروگرام میں شامل کرنا چاہیں تو آپ اس پروگرام میں ضرور شامل ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں مرم مکرم غلام بلوت صاحب کو کہ وہ اس پروگرام کا آغاز کریں جی بصب صاحب جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی مسلم و علی آل محمدین مبارک وسلم کا حمید و مجید ہم عموماً یہاں حضرت مسیح معود علیہ السلام کے کتابوں کے تعارف کے حوالے سے جی بات کرتے ہیں لیکن آج چونکہ ہفتے کا دن ہے ہمارے پاس صرف ایک گھنٹہ ہے تو میں نے آج کے لیے کوئی خاص کتاب تو نہیں چنی جی لیکن حضرت مسیح معود علیہ السلام کی بعض تحریرات پر ہم بات کریں گے جے جے اور وہ خطب نبوت کے حوالے سے صحیح ہیں چونکہ صحیح آج کل یہ موضوع پھر بڑا گرم ہے تو اس میں ہم ایک دفعہ پھر اپنے سامعین کی خدمت میں جماعت احمدیہ کا موقف پیش کرتے ہیں پاکستانی ٹی وی چینلز پر یہ بات آئے دن پروگراموں میں کی جاتی ہے کہ ختم نبوت کے متعلق کوئی بھی دو رائے نہیں ہے یعنی اس کے متعلق ایک ہی رائے ہے تو اس میں جہاں تک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم اللہ. کے خاتم النبی ہونے کا تعلق ہے تو یہ تو درست ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے تمام مسلمانوں کی خواہ وہ احمدی ہوں یا غیر احمدی ہوں ایک ہی رائے ہے کہ آ حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ. خاتم النبی ہیں کیونکہ قرآن کریم نے آپ کو خاتم نبین قرار دیا ہے ہاں جہاں تک خاتون نبی کے معنوں کا تعلق ہے تو اس میں ضرور دو ارائے موجود ہیں جی جماعت احمدیہ مسلمہ کے علاوہ بھی دیگر بزرگان ایسے امت میں موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ و کے آخری نبی بمرتبہ زمانی یعنی زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہونے کے سے ہٹ کر خاتون نبیین کے اور مانع لیتے ہیں کہ اس میں زمانی رتبے کے ل... سے ہٹ کے جو ہے وہ مرتبی خاتمیت ہے کہ مرتبے کے لحاظ سے خاتم نبی ہیں اس میں جو ہے وہ بزرگان نے بات کی ہوئی ہے تو جہاں تک مولوی حضرات کا تعلق ہے ان کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر ان حوالوں کو چھپا کے تو دنیا کے سامنے یہ باتیں کرتے ہیں لیکن جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے یا تو ان میں سے اکثریت کو علم ہی نہیں کہ واقعی خاتون نبیین۔ كے دوسرے معنی جو ہیں یا دوسری رائے اس کے متعلق جو اسلامی لٹریچر ہے اس میں موجود ہیں اور اگر علم ہے تو پھر وہ بھی مولویوں کی طرح چھپا جاتے ہیں لیکن بہرحال اس میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے اس کے متعلق تو حض مسیح معود علیہ السلام نے بارہا اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم خاتون نبین ہیں اور حضور کی پیروی سے ہٹ کے جو ہے کوئی مقام یا مرتبہ انسان اب حاصل نہیں کر سکتا تو اس میں مثلاً ملفوظہ دلچار ہے صفاع 152 اس میں حضرت مسیحم اسلام السلام فرماتے ہیں یقیناً یاد رکھو تمام انبیاء کو اپنی تبلیغ میں مشکلات آئیں ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو سب انبیاء علیہم السلام سے افضل اور بہتر تھے یہاں تک کہ آپ پر سلسلہ نبوت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا یعنی تمام کمالات نبوت آپ پر طبی طور پر ختم ہو گئے باوجود ایسے جلیل الشان نبی ہونے کے کون نہیں جانتا کہ آپ کو تبلیغی رسالت میں کس قدر مشکلات اور تکالیف پیش آئیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ بعض غیر احمدی حضرات آئے ہوئے تھے مسیح محدود السّلام کی مجلس میں انہوں نے بعض سوالات کیے تو اس کے جواب میں آپ نے جو باتیں فرمائیں ان کا ذکر بھی یہ موجود ہے ملفظہ جلچار میں یہ سن انیس سو پانچ میں حضرت مسیح معود علیہ السلام دہلی تشریف لے گئے ہوئے تھے کہ وہاں سے بعض مولوی صاحبان آئے اور حضور سے بعض سوالات کیے تو اس میں حضرت مسیح اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر ایک قدم بھی رکھنا کفر سمجھتے ہیں ہم کو الہام ہوا ہے کل و بارہ محمد مم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس دائرے سے باہر نہیں جاتے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے باہر جانا تو کفر ہے تو اس قسم کے کئی حوالے ادم مسیح محدود علیہ السلام مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں کہ جس میں آپ نے جگہ جگہ یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم و ہونے میں کوئی شبہ یا دو رائے نہیں ہے قرآن کریم نے واضح فرما دیا ہے جہاں تک اس کے معنی کا تعلق ہے تو اس میں ادم سسی مود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمام کمالات جو نبوت کے تھے وہ ختم ہو گئے اب کوئی بات ایسی رہ نہیں گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں نہ ہو نہ ہو لیکن جہاں تک نبی آنے کا تعلق ہے تو غیر شرعی نبی آضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو کر آ سکتا ہے اور یہ وہ معنی ہیں جو میں نے شروع میں بات کی کہ جہاں تک ختم نبوت کے معنوں کا تعلق ہے تو اس میں دو رائے موجود ہیں ایک تو بڑی جو عام ذہنوں میں ہے وہ یہی کہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو اس معنوں کے ساتھ ہی بزرگان نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں تو اس سے مراد شرعی نبوت ہے جہاں تک غیر شرعی نبوت کا تعلق ہے یعنی ایسا نبی جو شریعت نہ لائے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریعت کو جو ہے وہ کی پیروی کرنے والا ہو تو ایسے نبی کا آنا یہ خارجہ ز امکان نہیں اس کی گنجائش اس کی جگہ شریعت میں موجود ہے چنانچہ اس میں پہلی تو وہی قرآن کریم کی آیات ہیں لیکن اس میں ہمارے غیر احمدی حضرات کہتے ہیں کہ آپ مانیں یہ کر گئے یا یہ درست معنے نہیں ہے تو اس بحث سے آگے چل کر ہم سیدھا ان بزرگان کی واضح تشریحات میں آ جاتے ہیں جن کا مرتبہ اسلام میں ہمارے نزدیک بھی مسلم ہے اور غیر احمدی بھائیوں کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ واقعی یہ بزرگ جو ہیں اسلام میں ان کا بہت بڑا نام ہے چنانچ ام المومنین حضت عائشہ رضی اللہ تعلع عنہ یہ فرماتی ہیں کولو انہ خاتم المبیا ولا تکل الع نبی بادہ کہ یہ تو کہا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم خاتون نبی جین ہیں لیکن یہ نہ کہا کرو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں یہ تفسیر در منصور ہے علامہ جلال الدین سیدتی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں جو صورت عذاب کی آیت ہے خاتم نبی والی اس کی تفسیر میں یہ حوالہ امام سیوتی نے رکھا ہوا ہے حضرت ابن اب اس پہ بھی پھر بیسے ہیں کہ تاشن رضی اللہ عنہ نے یہ کیا بات کہہ دی تو اس پر حضرت ابن کتیبہ رحمتہ اللہ علیہ جو دو سو ست ست ہجری میں جن کی وفات ہوئی ایک بہت بڑا نام ہے وہ لکھتے ہیں کہ لئی ساضم ان کو ناقص البی صلی اللّہ علیہ و سلم علاء نبی آبادی علّہ اَراد البی آبادی ینسا خما جے تو بھی کہ التائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں یہ نہ کہا کرو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لا نبی عبادی کے مخالف نہیں ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد لع نبی آبادی سے ایسے نبی کی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ دے تو ایسا نبی آنا امت میں ناممکن ہے ہاں ایسا نبی جو حضور کی شریعت کے تابع ہو اس کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جی جداکم اللہ غلام مصفا صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ختم نبوت کے حوالے سے معنی بیان کیے ہیں سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں جاری ہے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا یہ پروگرام تحریرات حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ کے حوالے سے ہے آپ تحریرات کے حوالے سے یہاں جس موضوع پر آج غلام مصفا صاحب نے ختم نبوت کے حوالے سے بات کی ہے اس حوالے سے کوئی سوال پروگرام میں پیش کرنا چاہیں تو ہمارا اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو ہمارا پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا نمبر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون اور ہمارا ای میل کا پتہ ہے اگر بذریعہ ای میل ہم تک اپنا سوال پہنچانا چاہیں تو ای میل ہے کیو یعنی کوشچن اسلام سی وائس آف اسلام ڈاٹس یہ ہماری اس پروگرام کی ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ یہ پروگرام لائیو بھی سن سکتے ہیں اگر آپ کسی اپنے دوستوں کو یا عزیز و کرب کو سنوانا چاہیں تو اس پر آپ یہ پروگرام لائیو سنا جا سکتا ہے اور اس اسی ویب سائٹ پر گزشتہ پروگرام کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے اگر آپ گزشتہ کوئی پروگرام سننا چاہیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اسٹوڈیو کا فون نمبر 4164106522, 4164106522. غلام نصب صاحب آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے جو معنی بیان کیے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال بیان کیا اور اس کی پھر تشریح بھی کی ہے اگر یہ معنی جو عام ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ختم کرنے والے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں جی جی دیکھا جائے تو یہ عقیدہ بھی ان کے خلاف جاتا ہے کیونکہ یہ اکثر امت جو ہے وہ ایک نبی کے منتظر ہیں ہے تو ان کے معنوں کے لہٰ روشنی میں ہی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بھی ان کے خلاف جاتا ہے تو اس حوالے سے مزید گفتگو ہم جاری رکھتے ہیں اس وقت صاحب ناصر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان کو پروگرام میں خوش آمديد کہتے ہیں جی ناصر صاحب السلام علیکم ورحمتہ اللہ و بركاتہ ہُو خوش جی وعلیکم السلام آپ سب کو بنتا یہ کہ بارے میں دو سو سے زیادہ حدیثوں حادیث موجود ہیں تو میرا ایک سوال یہ کہ کیا مجھے پلیز آپ یہ ایک حدیث بتا سکتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کسی صحاب بھی کوئی مروی ہو کہ میرے بعد نبی آئے گا غیر شریع نبی آئے گا لائک like غیر شریح نبی نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کی تو کتنی حدیث ہیں اور غیر شرح نبی کے بارے میں کوئی نبی صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفن نکلا اور صحابہ رضی اجماعی نے اس کو کوٹ کیا کوئی ایک حدیث بتا دیں پلیز پھر میں اگلا سوال کرتا ہوں جی غلام صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ایک حدیث بتا دیں کہ جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم. وسلم. نے غیر شریح نبی کی بات کی ہو یہ خود بھی مانتے ہی ہیں لیکن آپ اگر ٹھیک ہے بیان کر دیں جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو حضور اقدس نے نہ لفظ شرعی بولا ہوا ہے اور نہ غیر شرعی صحیح تو آپ نے صرف نبوت بولا ہوا ہے ذکر لا نبی آبادی جی تو کہیں بھی حضور نے شرعی یا غیر شرعی کا لفظ نہیں بولا یہ کس نے بولا یہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ناصر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث بتا دیں جس میں لفظ غیر شریح نبی بولا ہو ایسی حدیث ہم آپ کو بتا دیں کہ آزو صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو نبی اللہ کہا جی چار بار کہا صحیح مسلم میں باوجود اس کے کہ جو ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دو سو حادیث ایسی ہیں جس میں لا نبی عبادی کہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تو ان حدیثوں کے باوجود اور یہ علم رکھنے کے باوجود کہ میں نے یہ باتیں کی ہیں کہ لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آنے والا مسیح جو ہے وہ نبی اللہ ہوگا تو یہ کون سا نبی ہے یہ ناصر صاحب ہماری رہنمائی کر دیں کہ شرع نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد جی. لے رہے ہیں یا غیر شرع نبی جی کیونکہ نبی کے آنے کا جو وعدہ ہے وہ تو خدا عضور صلی اللہ علیہ وسلم جی بالکل تو اس میں اب ناصر صاحب ہماری رہنمائی کر دیں کہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد جو ہے وہ شرعی نبی کے آنے والی تھی یا غیر شرعی نبی کے آنے والی تھی اور اسی حدیث کی سپورٹ میں ہی ایک اور حدیث ہے جس میں آذور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لئی سا بینی و بینا نبی کہ میرے درمیان اور آنے والے مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں صحیح تو یہ جملہ واضح معنی بتا رہا ہے کہ میں بھی نبی ہوں اور آنے والا مسیح بھی نبی ہوگا ہمارے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا صحیح. تو اس میں پھر ناصر صاحب بتا دیں کہ جو آنے والا نبی ہے یہ آذور صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ. مراد شرعی نبی ہے یا کہ غیر شرعی نبی تو یہ حدیثیں یعنی ایک نبی کے آنے کا وعدہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ انہی حدیثوں کی وجہ سے کہ ایک طرف تو لا نبی عبادی جیسی حدیثیں موجود ہیں اور دوسری طرف یہ حدیث موجود ہے لہ سبینی وبینہ نبی ان بظاہر مخالف احادیث جی. کو لے کر ہی بزرگان نے کتابیں اور اس پر تشریحیں لکھی ہیں اور وہی ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں حضرت الم المومنین عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ عدیث ہے یہ جو ناصر صاحب پوچھے تھے کسی صحابی کا آپ بتا دیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ میں صحابیہ ہیں اور صحابیات میں بہت بلند مقام ہے صحیح بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا دین عاشہ سے سیکھو جی تو وہ یہ سکھا رہی ہیں کہ قول الن خاتم الانبیاء ولا تکل لا نبی عباد کہ یہ تو کہا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی جین ہیں لیکن یہ نہ کہا کرو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں تو یہ صحابی ناصر صاحب حدیث کے بعد صحابی کا کال مانگ رہے تھے تو یہ حتائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے تو اس کی تشریح میں ہی بزرگان نے لکھا ہے حضرت ابن کتیبہ رحمتہ اللہ علیہ تیسری صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہتاشا کے کال میں اور عضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کال میں کوئی جو ہے تضاد نہیں ہے کیونکہ عضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے ارادہ لا نبی آبادی ینسا خماجے تو بہی کہ حضور کا فرمان جو ہے وہ اپنے اندر یہ مراد رکھتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں آ سکتا جو کہ میری شریعت کو منسوخ کر سکے تو یہ اس میں آ آگے پھر حضرت امام محمد طاہر گجراتی ہیں یہ دسویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں یہ کہتے ہیں حاضہ آیزن لا ینافی حدیث لعہ نبی آبادی لن ارادہ لا نبی ینسا خراح ہو حضرت عاشہ رضی اللہ عنہ كا ہے جو ہے یہ لا نبی آبادی کے مخالف نہیں ہے کیونکہ حضور اكدس صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد لا نبی آبادی سے ین ساخ و ایسا نبی آنا جو حضور کی شریعت کو منسوخ کر دے وہ ہے تو اس میں ہم کتنے حوالے پڑھیں حضرت محی الدینی بن عربی رحمۃ اللہ علیہ ساتویں صدی ہجری کے بہت بڑے بزرگ ہیں ان کا ان کے حوالے ہیں تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام عبد الوحاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ تو نازب اللہ کیا یہ سارے بزرگان جن کے نام جن کی کتابیں آپ ہی چھاپتے ہیں آپ کے ہی لوگ چھاپتے ہیں یہ ہم نے تو نہیں کی تو ان کتابوں میں یہ حوالے بھرے پڑے ہیں کہ جو فتویٰ آپ جماعت عمدہ پر لگاتے ہیں وہی وہ آپ ان پر بھی لگا دیں ایک لسٹ شائع کر دیں کہ آئین پاکستان کی روح سے یہ نام بھی جو ہیں وہ کفر میں اور دائرہ اسلام سے خارج جی جزاكم اللہ تعالی واسنلجا ہمارے ساتھ ناصر صاحب دوبارہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں غالبا یہ اب دوبارہ اسی کے متعلق کوئی سوال ہوگا جی جی جی ناصر صاحب پروگرام میں خوش آمدید السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو وعلیکم حضرت جی کیا حال جناب جی الحمدللہ جی ناصر صاحب قرآن میں, میں تو صاف لکھا ہوا اللہ تعالیٰ لکھو جیسے ایک بہاری بہاری شری میں کتاب المناقب باب خاتم النبیین میں جو نبی صلی اللہ ولیمۂ حدیث کا ہے نبی صلی اللہ, علیہ وسلم مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے چھ باتوں میں انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی ہے مجھے جوامل قلم سے نوازا گیا یعنی الفاظ مختص اور معنی کا بحر بے پیدا کروب کے ذریعے میری مدد فرمائی گئی میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور اس سے اسے تیم کی اجازت دی گئی مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا اور میری ذات سے امبیا علیہ السلام السلام کا سلسلہ ہے آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے سوال کیا ہے, کیا ہے؟ میں بھی پڑھی ہیں اس کا تو آپ نے جواب نہیں دیا میری سالوں سے سے سال کیا دنیا تھی تو چیزیں جو جزاک اللہ ناصر صاحب بہت شکریہ اصل میں مقصد یہ ہے کہ سوال برائے راست کرے اور سوال کو پیش کرے آپ نے خطبہ شروع کر دیا تھا اس لیے مجھے روکنا پڑا امین صاحب پر موجود ہیں جیسا جی مصباح صاحب کا نام لیا تو ان کا مجھے بتاؤ کہ ان کے لیے ہم کس طرح کی لسٹ بنا کے چھاپ دیں کہ ان کا عقیدہ تو بگڑا ہوا نہیں ہے کس مقصد سے آپ نے کہا کہ ان کو بھی کافر قرار دو ان کا عقیدہ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ بالکل الگ ہے اور آپ پاکستان ایک اسلامی قانون ہے اسلامی ملک ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ دوسری قومیں بھی رہتی ہیں انہوں نے اپنی حدودیں نہیں پلانگی ہیں اور آپ جو حضرات تھے پورے پاکستان کو قادیانی بنانا چاہتے ہیں مرزا کو زبردستی نبوت دے کے منوانا چاہتے ہیں اپنی عبادت گاہ کو مساجد کا درجہ دے رہے ہیں اور نوزب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب پہ وہی نازل ہو رہی ہے اور جو ہے اس کو قرآن کا درجہ دے رہے ہیں تو کس کیا آپ کے پاس کون سی سوچ ہے اور کیا ہے جس کے حساب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اوپر بھی فتویٰ کفر لگائیں میرے ان سوالوں کا جواب دیں گے آپ جی جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ امین صاحب پروگرام میں آپ شامل ہوئے میں وضاحت کر دوں ناصر صاحب آپ نے جو سوال یا کنسرن پیش کی اس کا ہم عمومی جواب دے دیں گے آ, لیکن اصل میں مقصد جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے پروگرام میں سوال پیش کرے ہماری طرف سے آپ کو جب کوئی سوال جاتا ہے میرا نہیں خیال کہ آپ تک آپ نے کوئی جواب دیا ہے ابھی مسواں صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ آپ بتائیں کہ جو آ حضرت صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کا نام لیا وہ شرع ہیں غیر شرح ہیں تشریح آپ کر دیں آپ کو اخلاقی طور پہ جواب اس چیز کا دینا چاہیے تھا لیکن بہرحال کوئی بات نہیں آپ نے سوال کیا لیکن وہ سوال کریں بحث میں نہ پڑیں ابھی بھی آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سوال کے لیے نہ حاضر آپ ضرور شامل ہو سکتے ہیں دوبارہ تو غلام مسپت صاحب امین صاحب نے جو ابھی کہا ہے کہ کس بیس پہ آپ کہتے ہیں مسلمانوں کو کافر کریں آپ نے جو حدود کا راس کی ہیں حدود غالباً حدود کی نشاندہی امین صاحب خود کر رہے ہیں جو میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان کا جو آئین ہے یہ جو حلف نامے کا سارا پھر شور اٹھا ہوا ہے وہ حلف شاید امین صاحب نے پتہ نہیں پڑھا ہے کہ نہیں وہ حلف یہ ہے حلف نامے میں کہ ہر جو شخص پاکستان کے آئین کے مطابق مسلمان کے لوانا چاہتا ہے تو وہ یہ حلف لکھتا ہے سائن کرتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مسلح یا Uh, نبی کے uh, uh, آنے کا قائل نہیں ہوں اور نہ ہی میرا تعلق جو ہے جماعت احمدیہ سے یا لاہوری جماعت سے ہے تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے نبی کے آنے کا قائل نہیں ہوں جب یہ سائن کرتا ہے تب وہ جا کے کاغذی مسلمان جو ہے بن جاتا ہے تو اس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ درست ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے نبی کا انکار کرنے والا ہی مسلمان ہو سکتا ہے تو پھر یہ ہمارے پاس لسٹ ہے جو ہم یعنی پیش کرتے ہیں اور آج تک کسی نے بھی سامعین میں سے ہمارے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اچھا یہ حوالے ہمیں دکھاؤ کہاں ہے اس کا مطلب ہے ان کے علم میں ہے کہ ایسے حوالے موجود ہیں ہم جب ہمارے سامعین سوال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا جی اس کا حوالہ بتائیں لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی یہ ہم سے مطالبہ نہیں کیا کہ یہ حوالے ہمیں بتائیں کہاں ہیں تو یہ جو امین صاحب سوال کر رہے تھے وہ یہی کہ پاکستان کا آئین جو یہ کہتا ہے کہ جو بھی عذور صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے نبی کے آنے کا جواز رکھتا ہے وہ کافر ہے اور دارہ اسلام سے خارج جی تو پھر یہ ان بزرگان کا ہم کیا کریں جی, انہوں نے بھی یہی کہا ہوا ہے تشریح لا مقام فلا شر یقن و ناسک صلی اللہ علیہ کہ یہ جو نبوت آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ساتھ منقطع ہو گئی اس سے صرف تشریعی نبوت مراد ہے تو شرعی نبوت کا اب کوئی مقام دنیا میں باقی نہیں جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت کو منسوخ کر سکے تو آگے فرماتے ہیں لا نبی آبادی یقون علی شرین یخالف و یعنی ابھی کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو میری شریعت کا مخالف ہو بل ازاکانہ تحت حکم شریعتی ہاں اگر میری حکم شریعت کے ماتحت ہو تو پھر اور بات یہ ہیں حضرت محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو فتوحات مکیہ دارالکتب العربیہ مصر سے چھپی ہے اس کا یہ حوالہ ہے جزاک اللہ ہمارے ساتھ محمد عامر صاحب ٹیلیفون لائن پر مجود ہیں ان کو پروگرام دید کہتے ہیں. جی محمد صاحب السلام علیکم رحمت اللہ وعلیکم السلام جی جی میرا سوال ہے لبیک لبیک یا رسول لبیک لبیک یا رسول کہ ایمبولنسوں کو روکنا پولیس والوں کو مارنا میڈیا کی گاڑیوں کو آگ لگا دینا یہ اسلام کی تاریخ میں کہاں سے سنی ٹیررسٹوں نے نکالا ہے جس بات بتائیے اُنہیں کہ جزاک اللہ جزاک اللہ محمد عمر صاحب پروگرام کا مقصد پیغام پہنچانا ہے اور بڑے اچھے اخلاق اور اچھی تہذیب کے ساتھ نہ یہ کہ کسی پر انگلی اٹھاتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ ایک عمومی جواب آپ کی اس کنسرن کا دے دیں ناصر صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی ناصر صاحب السلام علیکم و اللہ جی وعلیکم السلام سوری جی اگر میرے سے کوئی غلطی ہو معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں بات کیوں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی مرزا صاحب کی کتابوں سے ڈفرنٹ کر رہے تھے اس لیے نا تھوڑا سا میں سخت بات کر گیا تھا مجھے معافی دینا جی تو یہ ایک کتاب ہے مرزا صاحب کی اس کا حمامت البشرا سفا ون تھری ون مندرجہ روحانی خزان جیل سیون سفا ٹو نائن سیون صاحب نے لکھی ہے اچھا پڑھنے لگا نا <تصفح> نی, نی, میں یہ <تصفح> کروں. نمبر سیمن جو پہ بھی ہے اس کا تو اس نے لکھا ہوا الاسلام الحق کا بکاؤ بکوم ان مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہاں حق پہنچتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اسلام سے خارج ہو جاؤ اور کافروں سے جا ملوں اور یہ کیوں ممکن ہے کہ میں مسلمہ ہو کر نبوت کا دعویٰ کروں یہاں انہوں نے کہاں لکھا کہ شرعی اور غیر شرع میں نبوت کا دعویٰ کروں تو اور بھی اگر کہتے تو ایک اور پڑھ کے سنا دیتا ہوں ایسے ہی ملتا جلتا نہیں تو اس کا مجھے جواب دے دے پلیز بہت شکریہ ناصر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آپ شامل ہوئے جی آ, پہلے محمد عامر صاحب کی آ, یا ج, جو آپ پہلے عامر صاحب کا ٹھیک ہے سوال لیتے ہیں عامر صاحب آپ اپنا سوال ضرور پیش کریں جی لیکن کسی کے بارے میں جو ہیں وہ الفاظ یا رقب نہ دیں آپ جی کیونکہ یہ ہمارا پالیسی نہیں ہے اس پروگرام کی بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے جی کہ ایک طرف پاکستان کے لوگ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ختم نبوت پر ہم سب کٹھے ہیں uh, لیکن uh, موجودہ جو صورت حال ہے اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ صرف ایک مکتبہ فکر جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہے احتجاج کر رہا ہے uh, اور باقی نہ اس میں دیوبندی وہاں ہے نہ دے. اہل حدیث وہاں ہیں نہ شیعہ حضرات وہاں ہیں صرف ایک مکتبۂ فکر جو ہے اس کا بھی ایک برانچ وہ وہاں دھرنا دے کر بیٹھا ہے تو کیا مطلب اس کا اور وہ صاحب جو ہیں وہ تو ایسی زبان ارشاد فرما کر دوسروں کو مخاطب کرتے ہیں کہ ان میں تو غیرت ہی نہیں کہ ختم نبوت پر سمجھوتہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں غیرت مند تو ہم ہیں جو یہاں رسالت ناموس رسالت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں تو کوئی یا تو یعنی وہ غلط ہیں جو دھرنے میں نہیں آئے کیونکہ وہ بھی تو ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں جی تو وہ کیوں نہیں آ کے بیٹھے کیا ان میں غیرت رسول نہیں ہے یا ختم نبوت کی محبت نہیں ہے وہ کیوں نہیں آ کے بیٹھے تو صرف ایک مکتبہ فکر اور وہ بھی وہاں آ کے بیٹھ گیا مین شاہراہ پر آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے یا فطر, فطر کے کہ اپنے آپ کو راستوں کے درمیان بیٹھنے سے بچاؤ جی یعنی راستوں کے درمیان نہ بیٹھا کرو کوئی سائیڈ پہ جگہ ڈھونڈا کرو وہاں جا کے بیٹھا کرو تاکہ تکلیف نہ ہو لوگوں کو, کو جی تو یعنی یہ ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح آپ کی آپ کا عشق رسول جاگتا ہے جماعت احمدیہ کی مخالفت میں اور جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں اس پر عمل کرنے کرتے ہوئے یا حضور کی باتوں کو یاد رکھتے ہوئے آپ کا عشق رسول پتہ نہیں کہاں چلے جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ راستوں کے درمیان بیٹھنے سے گریز کرو صحیح بخاری کی حدیث ہے تو اس ایسے واضح احکام کے باوجود این چوک پہ جہاں چار چاروں طرف راستے جو ہیں وہ نکلتے ہیں وہاں جا کے انہوں نے قبضہ کیا اور مریضوں کو اسٹوڈنٹس کو اور جو جاب پہ جانے والے ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی کی تو اس حضور بعض صاحبہ نے عرض کی بھی کہ حضور بعض دفعہ ہمارے پاس کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی وہیں راستے میں کہیں بیٹھنا پڑ جاتا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اور جگہ میسر نہ ہو اور تمہیں بیٹھنا ہی ہو تو پھر راستے کے حقوق بھی ادا کرو تو حضور نے راستے کے پانچ حقوق بیان فرمائے نمبر ایک یہ کہ اپنی نظریں نیچی رکھنا غزے بسر نمبر دو رد السلام سلام کا جواب دینا جو آ کے آپ کو سلام کہے اس کو سلام کا جواب دیں نمبر تین کف الاضحیٰ کہ کوئی تکلیف دے چیز اگر راستے میں پڑی ہے تو اس کو اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیں پھینک دیں صحیح تاکہ گزرنے والے کو مشکل نہ ہو یہاں تو تکلیف دے چیزیں لا کر راستہ روکا گیا کہ یہاں سے کوئی گزر نہ سکے جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی راستے میں چیز پڑی ہے جس سے گزرنے والوں کو مشکل پیش آئے تو وہ چیز اٹھا کے سائٹ پہ کر دو یہ راستے کا حق ہے اگر آپ بیٹھ رہے ہیں تو اور چوتھا حق راستے میں بیٹھنے کا یہ ہے کہ آپ معروف باتوں کا حکم دیں اور پانچواں یہ ہے کہ آپ ناپسندیدہ باتوں سے روکیں اگر کوئی گزرتے ہوئے کوئی ناپسندیدہ بات کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں کہ ایسا نہیں کرنا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے تو باوجود اس کے کہ حکومت جو ہے وہ یہ آفر کرتی رہی کہ ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں ان راستوں کو آپ چھوڑ دیں لیکن انہوں نے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی مخالفت کرتے ہوئے باوجود اس کے کہ کے عشق رسول کا دم بھرتے ہیں لیکن فرمان نبی کا واضح مخالفت کرتے ہوئے وہ عین درمیان در بیٹھے اور تکلیف دہ چیزیں لا لا کے راستے جو ہیں وہ بند کیے تو یہ ہے ان کا اسلام اور جو تاریخ ہے اپنے آپ کو دہراتی ہے 1953 میں بھی ایسے حالات تھے لوگوں نے کتابیں لکھ لکھ کے ایسا نقشہ کہیں دیا تھا کہ پتہ نہیں کیا جو ہے وہ قیامت ڈھار دی تھی تو آج یہ بحث پھر اٹھ گئی ہے کہ جو حالات آج ہیں جو مولوی حضرات کا آج کردار ہے یہی انیس سو ترپن میں تھا تو اس سے جو آ, معقول آ, طبقہ ہے سوسائٹی کا اس میں یہ شعور پیدا ہو گیا ہے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ترپن میں جو تھے فسادات وہ بھی اسی قسم کے لوگوں نے صحیح. کھڑے کیے اور ملک کو نقصان پہنچایا صحیح جزاکم اللہ ہمارے پاس نصر صاحب کے سوال ابھی موجود ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں ہم پہلے है. دو سوال ہیں پروگرام کے اب وقت کم ہے دو سوال پروگرام میں شامل پہلے کر لیتے ہیں جواد صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی جواد صاحب اسلام علیکم دللا. جی وعلیکم جی بڑی اچھی آپ نے بات کی بالکل و اس والسلام کی اور بہت چیزیں میں یہ سوچتا ہوں کہ یہی لوگ جا کے وہاں پہ صفائی کریں روڈ ساتھوں کی صفائی بھی ذمے مان ہے اچھا پڑوسی ہیں ان کو جا کے دیکھیں اچھا جا میں خون دے جو اتنا بے فضول میں باہر ہیں تو یہ ایسا کیوں نہیں کرتے تو یہ اصل چیز تو یہ ہے اور دوسری چیز کہ سودیہ میں دبئی میں ایجپٹ میں وہ تو ہم سے پہلے کے مسلمان ہیں وہ کبھی کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یار یہ ہو گیا انہوں نے توہین کر دی تو یار ہم نے کیوں ہم مامے کیوں بنے میں ایک چیز ٹھیک <تصفح> ہے ہم بالکل دل سے محبت کرتے ہیں لیکن یہ ماما بننا بے فضول ہے اور یہ صرف سیاست ہے پالیٹکس ہے چند ملاؤں کی چند سیاستدانوں کی وہ اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اسلام پوری دنیا میں اس وقت صحیح نہیں ہے اور آپ لوگ بھی جو آپس میں کرتے تو آ, یہ کوئی ایسا محفوظ نہیں جاتا تو میں یہی کہوں گا کہ ان سے کہیں کوئی سوشل ورک کریں نماز بھی پڑھیں ساتھ میں کسی کی مدد کر دیں کوئی بیوہ کے گھر یا کے صفائی کر دیں کوئی روڈ صاف کر دیں یہ چیزوں میں کیوں نہیں آتے جی بہت شکریہ جبات صاحب جزاک اللہ آپ کے کنسرن اور آپ کے جو کامنٹس ہیں وہ مل گئے ہیں اور لوگوں نے سن بھی لیے ہیں ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیم ہیں اس کی طرف توجہ کریں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو اس پر توجہ کریں کہ نماز پڑھو یا دیگر جو احکامات قرآن کریم اور آ حضرت صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس پر عمل کرنے والے ہوں امین صاحب ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں پروگرام میں جو پہلے بات کی نا وہ حلفیہ اخرار جو ہے نا تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے محمد کی گواہی اور اللہ, آل. اللہ کو ایک سلام. ماننے کی گواہی ہے وہ حلف نامہ جو نائنٹین سیونٹی تھری کا قانون ہے نا اس پہ جو قانون کی باتیں ہیں وہ اس وجہ سے آپ کے اوپر پابندی ہے کہ آپ یعنی کہ قادیانی اذان نہیں دے سکتے اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے مسلمان نہیں کہہ سکتے اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے قادیانی اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش بڑی کوشش کر رہے ہیں پاکستان سے تو یہ نہیں کر سک رہے تو مجھے میرا میرا سوال یہ ہے کہ جب ساری پابندی ہم لوگوں نے یہ مولوی یا ملا ان کی نہیں ہے یہ چودہ سو چالیس سال سے اسلام کا قانون ہے اور اٹل قانون ہے اب آپ کہتے ہیں کہ دوسرا کوئی نبی آ نہیں سکتا اور عیسیٰ علیہ السلام تو بھائی میرے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا علیہ السلام کی جو گنتی ہے وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے ختم ہوئی ہے ان سے پہلے نبوت ملی ہے تو آپ کے سوالات آپ, آپ جواب تو دیتے ہیں لیکن آپ کے جوابات میں آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے اصل جواب کیا دینا ہے تو یہ جو ساری جو سیونٹی تھری کا آئین ہے نا حل پنامہ الگ ہے اور آئین الگ ہے اب رات دوسرا کہ روڈ صفائی کرنا یہ کرنا یہ قانون کے یہ حکومت کے کام ہے حکومت نے شعبے بانٹے ہوئے عام پبلک کا کام نہیں ہے ہاں جو اسلام ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا بیوا کی خدمت کرنا ان بھائی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ کر رہے ہیں یہ بہت شکریہ امین صاحب جزاک اللہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو انہوں نے آپ نے کہا جی غیر مسلم قرار دیا اذان نہیں دے سکتے مسجدوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے تو نہ تو آپ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے مسلمان ہونے کے لیے اور نہ کسی حکومت کے اور نہ ہی ہمیں کوئی ضرورت ہے کہ اس قانون کے پیچھے پڑھیں ہم مسلمان ہیں دل سے مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں خاتم النبی مانتے ہیں اور آپ سے بڑھ کر زیادہ مانتے ہیں اور اس لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں آ, ناصر صاحب کا جو سوال تھا انہوں نے حمامت بشرا کا پیش کیا تھا ایک حوالہ جی مسفر صاحب اس حوالے سے ناصر صاحب کو ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کی ہے جی کہ آپ نے جو حوالوں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے جی اس میں بعض اور حوالے بھی شامل کر لیں صحیح تو ہم نے پچھلے پروگراموں میں بارہا وہ حوالے پیش کیے ہیں مسیح محدیہ اسلام نے کئی جگہوں پر یہ لکھا ہے جی کہ جہاں بھی میں نے نبوت کا انکار کیا ہے تو اس سے مراد وہی شرعی نبوت ہے جی تو ایک حوالہ پڑھ دینا کہ یہ واضح لکھا کہ اگر میں نبوت کا اعلان کروں تو دائرۂ اسلام سے خارج ہوں گا اور کافر ہو جاؤں گا تو اس کے بارے میں آپ نے اور جگہوں پر یہ اس کی وضاحت فرمائی ہوئی ہے کہ میں نے ایسی نبوت کا انکار کیا ہے جو شریعت کو منسوخ کر دے صحیح نہ میں نے کوئی نیا کلمہ بنایا ہے نہ میں نے کوئی نمازوں میں رد و بدل کی ہے وہی احکام اسلام کے اس لیے میری کوئی نبوت ایسی نہیں جو عذور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نازو بلّہ منسوخ کر دے تو یہ حوالے اگر ناصر صاحب اپنی لسٹ میں شامل کر لیں تو ہمارا بھی وقت بچے گا اور ان کے سوالوں کے جواب آس خود ان کے پاس موجود ہوں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جزاکم اللہ آم, جی. ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ علیجا صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں کا آپ فوراً لیتے ہیں اس وقت ہم پروگرام کے آخری دس منٹ میں تو داخل ہو چکے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اور اس وقت اچھا یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے ٹھیک ہے امین صاحب ہیں فون لائن پر ان کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جی امین صاحب جی بہت شکریہ مصباح صاحب آپ کے سوالات کے جواب دینے کا اب میرا سوال سنیے گا بہت دھیان سے کہ آپ نے جتنی بھی باتیں بتائیں کہ ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اور آپ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو تو میرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی جھوٹے مدعان نبی آئے مسلمان قذاب سے لے کر اور قیام تک آئیں گے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ کلمہ پڑھتے تھے اذان دیتے تھے ہاں زبیہ کہتے تھے قبلے کی طرف روک کر کے نماز پڑھتے تھے جب وہ مسلمانوں کی لسٹ میں نہیں ہے تو آپ کیسے ہو گئے مجھے یہ بتائیں گے مجھے سوال یہ ہے کہ جتنے بھی پرانے تھے آج تک چودہ صدیوں کے اندر اندر ان کے اوپر کیسے فتوا کفر لگ گیا اور آپ کے اوپر کیسے نہیں لگ رہا یہ ساری حرکتوں کرنے کے بعد ٹھیک ہے بہت شکریہ جی جزاک اللہ صاحب, بہت شکریہ بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے جی غلام صاحب امین صاحب دوبارہ مڑ کر واپس آئے ہیں یہ جو سوال ہے یہ انیس سو چوہتر میں جماعت احمدیہ کے امام حضرت مزاً ناصر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میزر نامے میں قومی اسمبلی کے سامنے پیش کیا تھا جو قومی اسمبلی میں جماعت کا موقف ہے وہ میزر نامے کی کتاب کی صورت میں پیش کیا گیا اس میں جی. پہلی پہلا سوال ہی مرزا ناصر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اٹھایا تھا کہ قرآن اور حدیث میں مسلمان کی کیا تعریف ہے تو اگر امین صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہی تعریف یہ تو یعنی اور آسان ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک دعوی نبوت کرنے والا موجود تھا جی. تو آپ قرآن اور حدیث سے تعریف نکال دیں تو بکر نے کوئی ایسی تعریف بنائی ہو ایسا حلف نامہ بنایا ہو کہ اسلام کی مسلمان کہلانے والا جو ہے وہ کون ہوگا تو ایسی تعریف اگر آپ وہاں سے دکھا دیں تو ہم مان جائیں کہ ہاں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعریف بنائی کہ کون مسلمان ہے حدیث میں تو یہ آیا ہے اکتبولی منتلف تلفظ بال اسلام کہ جو بھی مسلمان ہونے کا لفظ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ مسلمانوں لسٹ میں لکھ لو اس کا نام کہ وہ مسلمان شماری لگے بالکل دیتا. جی جی صحیح تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے آپ پر پابندیاں لگا دی हुم. اور ملاتے ہیں ہمیں مسلمان مسلمہ کذاب سے حضب کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص ایک رسی بھی زکاء دیتا تھا تو میں اسے لوں گا یہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں انہی لوگوں کے متعلق جو مسلمہ کے نبوت کے ماننے والے تھے باوجود اس کے کہ قلمہ بھی پڑھتے تھے تو حضرت ابوبکر بکر نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی زکوٰۃ بند کر دیں اپنی نمازیں بند کر دیں اپنے روزے بند کر دیں یہ نہیں آپ نے فمایا کہ کلمہ پڑھتے ہیں تو میں پھر ان پر زکوٰۃ واجب ہے میں ان سے زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ لوں گا موجودہ دور میں مولوی حضرات کہتے ہیں کہ قادیانی حضرات زکوات نہیں دے سکتے کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہیں حضرت ابوبا کا صدیق رضی تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کی پارٹی سے کے گروہ سے زکوٰۃ لے رہے ہیں کہ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ دیں اور آج کے مولوی حضرات جو ہیں وہ موس... احمدیوں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان سے زکوٰۃ نہیں لینی کیونکہ یہ مسلمان نہیں جی تو آ... یہ ہے ان کا حال حضرت ابک صدیق رضی اللہ عنہ کا بڑے نام لے کر یہ دعوے کرتے ہیں لیکن کام سارے ان کے مخالف کرتے ہیں جی تو کہیں حضرت اب صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہو کہ اب ان کا اسلام تبھی سمجھا جائے گا جب یہ مسلمہ کی نبوت کا انکار کرتے ہوں کہیں ایسی ڈیفینیشن آئی ہو آپ بتائیں تو حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس دعوے کے باوجود کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ اپنی مسجدوں کو مسجد کہہ سکتے ہماری مسجدوں میں نہیں آ سکتے بلکہ آپ نے کہا کہ کلمہ پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ دینی ہوگی اور آج آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ احمدی کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے اور زیادہ زکوۃ ہم نین سے نلنی تو حضرت تو ببکہ صدیق رضی العالیٰ عنہ کا کیا فیل تھا اور آپ کا کیا فیل ہے خود ہی فیصلہ کر لیجیے بہت شکریہ جزاک اللہ غلام مصباح صاحب جو کلمہ پڑھے اس کو کہتے ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں آپ کلمہ نہ پڑھے یہ میرا نہیں خیال پہلے کبھی ہوا ہے یہ آج ہی کا زمانہ ہے اللہ تعالیٰ فضل کرے سامین پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں جاری تھا اس وقت پروگرام کے آخری چند منٹ رہ گئے ہیں میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ بقید بھی اس پروگرام کو سنتے ہیں اور ان سامین کا بھی جو پروگرام میں اپنے سوالات کے ساتھ یا مختلف پیغامات کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اسی طرح میں ممنون ہوں مکرم غلام اسبا بلوچ صاحب کا کہ آپ آج پروگرام میں شامل ہوئے اور سوالات کے جواب جو اللہ کرے کہ لوگوں کے اللہ تعالیٰ دل کھولے عقل کھول لے اور ان کو اصل جو پیغام ہے اس کی سمجھ آ سکے سامین اس وقت پروگرام ختم ہونے کو ہے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ہمارے ساتھ جی غلام صاحب اگر آپ کو آخر پہ کچھ کہنا چاہیں پروگرام کا اس وقت تین منٹ ہے جی جی یہ ہمیں الزام دے دیتے ہیں کہ آپ نے مخالفت کر دی اجماع کی تو اس میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو کتاب تاضر الناس آئی تو اس پہ بڑے سوالات اٹھائے لوگوں نے تو آپ نے اس کے بعد بھی بعض کتابیں لکھی ہیں اس میں بھی یہی مضمون جو ہے دہرایا ہے حضرت مولانا قاسم نانوتی صاحب لکھتے ہیں اگر آپ مخالفت اجماع ثابت کرتے ہیں یعنی میں نے اجماع کے خلاف کوئی بات کر دی ہے تو کسی کتاب میں یہ بات نکال کر لائے کہ اہل اجماع یہ فرما گئے ہیں کہ خاتمیت زمانے سے زیادہ مراد لینا نہیں چاہیے یعنی آذور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں جی. اس سے ہٹ کر کوئی مراد اور نہیں لینی چاہیے حضرت قاسم نانوتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسا کوئی حوالہ دکھائیں کہ اس کے معنوں کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں لینے چاہیے جو خاتمیت مرتبی مرادلی وہ مبت ہے یعنی بدعت کرنے والا ہے جو خا آخری نبی کے معنی کے علاوہ کوئی اور معنی کرتا ہے تو بلکہ آپ اتنا ہی دکھلا دیجئے کہ خاتم نبیین کے یہی معنی ہیں ہاں یہ مسلم کے خاتمیت زمانی اجماعی قدہ ہے باتیں یہ بالکل ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں شریع لحاظ سے جی ٹھیک ہے تو قاسم نانوتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ کہیں یہ دکھا دیں کہ کسی نے بزرگ نے یہ کہا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور معنی کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے یہ کہیں دکھا دیں بہت شکریہ غلام نصف صاحب آ, سامین ابھی چند لمحوں میں دس بجے ساڑھے دس تک آپ کی خدمت میں عربی زبان میں پروگرام پیش ہوگا اس کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے گیارہ بجے تک اسی فریکوینسی پر بنگلہ زبان میں آپ کی خدمت میں پر پروگرام پیش ہوگا انشاءاللہ آپ کے آپ سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آگے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی خاص سار آپ کے میزبان سلیمان احمد کو جائز دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ